بھی حق ہے مراج بھی حق ہے اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے جاگتے ہوئے خواب نہیں ہے زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی اللہ تعالیٰ عالم علم برادرانی اسلام محترم بھائی و عزیز نوجوانوں جیسا الحمدللہ للہ پہ علم ہے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 وہ ساری مسجد الحرام مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو تنیم یا مسجد عائشہ ہے یہ حد حرم اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شمیسی کہتے ہیں اصل میں یہ مقام ہدے ہے یہ حد حرم اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک ہدح حرم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 کہ محمد مصطفیٰ نواز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو حالانکہ قائدت یہی یہ ہے کہ ہم نے نماز تو کعبے کی طرف پڑھنی ہے. لیکن اللہ نے کعبہ نہیں فرمائے. فرمائے وَجْحَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدَ <الْحَرَام> کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے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 یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالی کا انعام میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کیوں ہے وہ کعبے میں جا کے ذبح کرو آپ کون کعبے میں ذبے کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے آپ مکے کے کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبے کریں گے کعبے میں کون ذبے کرتا ہے لیکن معنی یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو آمنہ کہا اسی طرح اس کابا بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی یہی وجہ ہے جو آج تک روافظ نے، شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کا شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کابے سے مراد حرم ہے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 انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے برا تو یہی شریف اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے پھر انہوں نے دونی زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ان نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبہ کے باہر پیدا ہوئے حضرت علی کابے کے اندر پیدا ہوئے لہٰذا خلیفہ حضرت علی ہوئے یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے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 قرآن نے تو ایک لفظ بول کے سارے اقوال کو جمع کر دیا کہ زیادہ بحث کی کہانی میں تھے بس مسجد الحرام میں, تھے میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے دار ارکم میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اندر زمزم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اور داخل الحطیم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے قرآن تو ایک ایسی جامع بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پھر کسی سوچ کی کسی بحث کی کسی عقلیم شگافیوں کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی من پر میں لسجد مسجد افسار اباض البا فرماتی ہیں کہ حضور پہرے بی بی ام امی کے گھر میں تھے بی بی ام امی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے حدیث مبارک میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت اور اللہ کے فرشتے آئے حضور لیٹے ہوئے اور اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹے ہوئے ہے اور, اور ایک آدمی اس طرف ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ آئی کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کون جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے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 ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ پائے گا اور یہ ہر نبی کی صفت حضور سرکار صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے اور پھر جب علیہ سلاد وسلام نے میرے سین مبارک کو میرے حالت سے لے کر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 سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے سونے کی گڑی پہننا حرام ہے سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے سونے کی اینک پہننا پین پہن لگانا سٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ ہا جان ہرا مانا جو پوری حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں نے میری امت کے برتوں پر حرام تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے تو محدثین کعاب نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی ہلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا تمام احکام جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں مکی زندگی میں تو صرف نبوت اس بات نبوت اور دعوئے توحید پر ترائل اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کلب مبارک کو نکال کر مائ لم سے تین دفع دھویا گیا اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک کے صدر ہے ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں زمانے رزاد میں تھے بی بی حلیمہ سعدیہ ربی اللہ تعالی کے گھر میں تھے قبیلہ بنوساد میں تھے تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر ہوا تھا اور یہ شک کے صدر جو ہے دوسرا شک کے صدر ہے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 حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ خادم تھے اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد ہے کہ وہ نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں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 के کے فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلقے مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان نے میرا سینا مبارک جو تھا اسین اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدسین کرام اور فخا اسوام اصل میں یہی کام ہوتا ہے فقہ کہ وہ حدیث مبارک سے محدسین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع تھا اس لیے ایک بہت بڑے امام کی بہت بڑے محد سے زبان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے جب حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمتہ اللہ علیہ نے مسائل رکھے اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رہ بہت نراد رہتے شدید ناراض ہوتے تھے امام صاحب کا نام آتا تھا غصے میں آ تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ کچھ دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھا حاصل کیا تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر متفرق کاغذوں پر وہ اپنے ساتھ تھے اور اپنے حدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتایا کہ یہ امام ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ کی تاکیق ہے کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت پیش کروں میرے پاس وقت نہیں ہے رات ان کا مطالعہ کروں تو حضرت عبداللہ عالمارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت کہ میں ان نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا اس کا ساتھ نہ چھوڑو اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ہنس پڑا انہیں کہا عجیب بات ہے تم کیوں ہنستے نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کے لکھے ہوئے جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہیں میں کہا اچھا یہ مابو خلیفہ لکھے تو فرمایا کہ ہاں کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نہبا کہ ہم محدثین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدری ہوتا ہے فارمیسی میں کہ دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے طبیب فقیر ہوتا فقیر جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطبا والا ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حدیث سے رسول مبارک جو ہے وہ جمع کر کے رکھ دی لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیر کا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 کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض سے بھی افضل ہے انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبرین علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا یا جبرین علیہ السلام کو وہاں انہارے اربع جو ہے جنت کے اندر چار نہریں اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی تو وہاں سے پانی نہ لے آنا اور زمزم سے پانی لے کر دھونا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 اور اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی تبھی نتن آپ نے فرمایا قسم کا جانور تھا اور فرمایا کہ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 اب اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے النک المت الموت والحیات کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا علماء نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے کیونکہ موت اگر عدم معذ ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا مانا پیدا تو کسی شہ کو کرو گے نا جو ہوا شہ تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے تو ان نے فرمایا کہ دراصل موت جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے اس لیے ایک حدیث میں سناتا ہے کہ موت جو ہے ان اللہ خلق فی سورت کب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 کہ مولا بالکل الحمدللہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے سے بھی بالا ہیں ہمارے فکر و نظر سے بھی اللہ فرمائے گی کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں سمّ بالموت پھر موت کو لایا جائے گا پھر صورت کبشن کہ وہ اسی میڈے کی شکل میں ہوگی اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب سیبے کر دو موت کو زیبے کر دیا جائے گا اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا موت تباد اب کوئی موت نہیں ہم نے موت کو زیبے کر دیا حضر اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے حیا لا موت تباد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 اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا اس جانور پہ ماں سوا نبی کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا وہ حیات جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ یا یبریل اور اس کی شان کیا تھی کہ ماں عَلَى شَيْءٍ شہین اللہ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 تو وہی مٹی اس کے اندر ڈالنی ہوئی یا وہ oh زندہ ہو گیا تو آواز دینے لگ تو اب اس نے قوم کو دھوکا دیا انہیں کہا بھی یہ کی کیا سونے کی چیز اندر سے آواز آتی ہے یہ تمہارا بھی خدا ہے اور اوسا کا بھی خدا ادھر ہے موسا علیہ السلام تو بھول کے اسے تور پہ ڈھونڈ رہے ہیں خدا دیا ہمارے پاس آیا ہوا قوم جناب حیران ہو گئی کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شوبد آبادی دکھا دے نا اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مہربانی کریں تو کہہ دیں گے کہ اچھا یار موری آدمی ہے پڑھا لکھا لگتا ہے اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمدللہ جاہل ہو جاہل مطلق ہو بلکہ کودن ہو تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا مرشد زیادہ ہے ان کے بڑے حضرت ہم ہمارے مرشد تھے ہمارے والدین کے بھی پیر تھے اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا چلا ہے تو ان کے حضرت نیاز تو کرنی ہے نظر نیاز تو پیش کر نہیں ہے کیونکہ ہمارے خاندان ہی مرشد ہیں بھئی یہ تو بالکل جائے کہا جی جائے ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں لیکن ہیں تو بڑے بزرگوں کی اولاد نا وہ ایک مسل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کیا لکھنؤ آپ لکھنؤ کو تو جانتے ہیں اس میں, اس میں شیعہ بڑے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہوں تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گراوی نے کہا جی پاکسار کو تو کلبے علی کہتے ہیں لکھنوی لوگ بڑے نازک ہوتے ہیں نا بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کیلا کھانے سے میرے دانت ہیرے جاتے ہیں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 ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے اب یہ علماء اور کا کام ہے کہ جیسے ایک غباس دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے مو جب قرآن پڑھتے ہیں وہ جب حادیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں امام شافی علیہ ساری رات جاگتے رہے آنکھیں سوج گئیں صبح شگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے پر رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا لیکن الحمدللہ اللہ صبح کی آزان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے تین سو ساٹھ مسئلہ سمجھا آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھے جو پہلے سمجھیے انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا ہم نے تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے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 قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا تو اس لیے اب بات کو سمجھے کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علما کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا میراج میں اور جو صحیح حدیث میں اس میں لفظ ہے براق اتی تو بل پکانت اب از طویل <تَوِيل> حضور نے فرمایا میرے لیے براک لائی گئی لمبی قسم کا جادور تھا سپید تھا برا کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں بازو ربا کہ مینل برق کی کہ براق اس لیے کہتی ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کے ہے نور ہے روشنی تو وہ بھی برق تھی گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم کسی بھی اس کا نام برا اور بعض فرمایا کہ من اللہ کہ برا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ہے روشن تھا چمکتا تھا سفید رنگ ہی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹینکر رہی اور بعض نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی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 یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبرین پیچھے اور بعد روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی بحق تک ہے کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرنی میں ایک جگہ سے گزرا جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتنے میں اترا فاسلے رکھا تین میں نے کہا حضور یہاں دو رکاط میں نے دو رکعت نماز باز اس کے بعد میں پھر سوال ہو گیا اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچے تو فصل اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اتریں اور دو رکعت پڑھیں میں نے دو رکعت پڑی پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اترے اور دو رکعت پڑنے میں نے اتر کے دور کا اب میں نے پوچھا سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے اترو وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا بدنی اس کا نام ہے یعنی مدینہ منورہ اور یہ مقام ہجرت ہی کا محمد یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو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 سلحسن اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینہ منورا کی ہادری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدین منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا تو ایک سفر میں کئی نیم تھے تو میں نے کہا اچھا جبری تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی پکالا ہوا جب اللہ کل موسا وہ پہاڑ تھا جس میں اللہ نے موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا تور سینا لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نواز دیت الحم ال سلام ان نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسا پیدا ہوئے تو اللہ و تعالی اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی, بھی, بھی حضرف قبر ہی اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں حتہ کے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہ چان سکتا ہوں اندل کثیب کہ وہاں سرخ کا ٹیلا ہے اس کے قریب ہی قبر تھی حضرت مصلام کی اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ پھر ہم چل پڑے چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہرے ٹھہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے حجبر ने کہا چلیں حضور چلیں حضور توجہ نہ کریں تو چل پڑے تھوڑی دیر گزری حضور فرما دیں کہ سے آواز آئی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علام تو اجبر لے کر حضور ہم سے چلیں چلیں چلیں چلے حضور. حضور نے فرمائے اس کے بعد میں نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت عورت ہے اتنا جمال کہ کسی کی مزاق ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور جبری نے کہا ہم سے یار سن رہا ہم سے چلے چلے چلے چلے آگے میں نے کہا جبریل آخری کون تھے پکار میں اتنے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے ہیں نا وہ یہود تھے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 آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا لیکن اب لی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے اس کا سوٹ دیکھیں بات کرنے کا انداز دیکھیں بیٹھنے کا چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں کہ بندر ہے ہمارا بیٹا ہے لیکن وہ جناب دکھائے گا آپ یہ ساری حرکت ہے کیونکہ یورپ کے کی اثرات دکھائے گا تم جب مکہ مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات کوئی کعبے کے اثرات کوئی قرآن کے اثرات کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے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 بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے بالکل ایسے کبر چکی ہے میں نے کہا جبریل ما حاضر یہ کیا بولا میں نے کہا سنا اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے اور اتنی ہی باقی رہ گئی وہ جوانی جوانی نے بھک گئی ختم ہو گئی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 طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا تو موجود ہے اور انواع اقسام کے تو آم ہے اور ایک طرف ایسا تو ہے فرمایا بدبو دار ہے گندا ہے شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے لیکن وہ اس اچھے تو کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں میں نے بنا یہ کون پاگل ہو؟ کہ اتنی اچھی نعمت ہے اتنا اچھا تو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 اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لینے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے میں نے کہا بن ہا الاجری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اللہ تبارک سے پہلے تو پھر آگر میں ہوماد بے قو پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا میں نے کیا دیکھا کہ وہ مکاری کے ساتھ اپنے ہوٹھوں کو کاٹ رہے ہیں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 بی یہ بات نہیں اسلام کے خلاف ورنہ آپ بتائیں گے کی طاقت تھی سے بھاگ جاتا یعنی وہ جبریل ایک استفا صاحب نے پوچھا کہ حضور پانچ سال کا تو سفر ہے آسمان جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے آپ نے برما کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے, کہ, ہے تو کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان یعنی جیسے ہم سٹپ بناتے ہیں، اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک, ایک قدم کا فاصلہ تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو اسی طرح بادری ماں آ دیکھو تمہیں مطلب آتا ہے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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ عبدی لا معبود غیری میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ اشہاد ان محمد الرسول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 نے فرمایا سادہ کا دی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کا ہر عبادی میرے بندوں کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینہ منبرہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا اور اس کو بھی ادور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے اور پھر صحابی کا خواب تھا تو ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بری ہوئی ہے وہ سال تجری لکھا من یہ کون لوگوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے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 جب وقت قریب آیا تو حضرت جبیل نے فرمایا سرطو و مغربا میں نے مشرق مغرب شمال کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی پتہ قدم یاد محمد حضور آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے آلہ ہیں آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ فرماتے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا میرا شروع ہوا اللہ تعالی عالم پہل بہترانی اسلام محترم